وطرق منها زوجها وغس منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيلاً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السبيداً يسرح لكم أعمالكم ونغطر لكم ذنوبكم وما يلي او تع الى الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما اصحابار فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وحر الامور محادثاها وكل ما هو تطع بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا आवाज هذا आवाज आवाज بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوانا محترم شاہی بزرگانی گیت اور نوجوان ساتھیوں یہ سور آنے کی آیت نمبر ایک سو تین پڑھی گئی ہے اسایت میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی اتفاق اور اتحاد بہت بڑی برکت ہے آواز باہر نہیں ہے خراب ہے آئیے مائک خراب ہے میرے خیال سے مائک خراب, مائی خراب. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں خراب ہے اللہ رب العالمین نے اس عادت میں اتفاق اور امتحاد کو حکوم دیا ہے اور دنیا کے اندر اتفاق اور امتحاد ایک بہت بڑی نیبک ہے اور اسی کی جی دور کے قرون اور ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا کرتا ہے اسی لیے رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں فرمایا وہاں نہ یہ پوری ایک ہی امت ہے اور میں تم تمام لوگوں کا رب ہوں اور دنیا میں جب بھی کوئی قوم روس اور ترقی کے راہ پر آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے اشتفاق اور امتحاد بنایا ہے اور یہ بھی یاد رکھے یہ اتفاق اور امتحاد اللہ تعالی کی رحمت ہوا کر رہی ہے نبی رہا الماطور ول قرف یہ اتفاق اور امتحاد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے والفرقت قرف اور آپس آفت میں اختلافات پار جھگڑے لڑائیاں اور آپس کے اندر گیرو گندیاں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا کرتی ہیں الجماعت الجما اصرحم وا اسی لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جب آئے جب دنیا میں آپ آئے تو دنیا میں بے شمار آپس کی لڑائیاں زبیدوں کی لڑائیاں قوم کی لڑائیاں مذاہب کی لڑائیاں بے انتہا آپس میں لڑائیاں موجود تھیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا نے جب مسلمانوں کو غالب کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے اخترافات اور نفرت کو نکال کر کے کہ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کی محبت پیدا کر دیا رب العالمین فرماتے ہیں وہ ان نافا لر اللہ اللہ عظیم حکیم اللہ تارا فرماتے اے نبی و اللف اللہ ببئی نہو اللہ رب العادی اپنے قدر و کرن سے ان کے دنوں کو جوڑ دیا تعلیم تالیف کہتے جوڑ دینا مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہو ان کے جوڑ دینے کا نام تعلیم ہے اس لیے جب بھی کوئی انسان کتاب کچھ یہاں سے لیا کچھ وہاں سے لیا کچھ فرا کتاب سے لیا جب کوئی ایک کتاب مرتب کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تعلیم فرا کی یہ وہ ہے فہ نے اس کتاب کی تعریف کیا تو اس تعلیم کے مانے آتے ہیں جوڑ دینا اللہ رب سماتے ہیں وہ اللہ اللہ عبرآین نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا نفرت بخن جینا کپڑ جھگڑے لڑائیاں سب کے دلوں سے نکال کر کے اللہ نے ایک دوسرے کے خاصی دل میں الفت و محبت پیدا کر دیا اور اللہ تعالیٰ فرمتی اتنی بڑی یہ نعمت تھی کہ لو اندیار اے ہمارے نبی ان بگڑے دلوں کو اگر آپ دنیا کی ساری دولت دے کر کے بھی ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو ما اللہ طبینہ کو ان کے دلوں کو آپ نہیں جوڑ سکتے تھے دنیا کا مال دولت دنیا کا خزانہ اگر آپ ان کو تقسیم کر کے خرچ کر کے ان کے دلوں کو جوڑنا چاہے تو ماں اللہ طبینہ کو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے ورا کن اللہ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے صدر کرم سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور اس قدر ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ویوست کر دیا اللہ ہو کر اتنے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ویورا شروع کا رب ہسا ہر مسلمان اپنی ضرورت پر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینی لگا اور اگر اس واقعے پر آپ نگاہ جانے اللہ اکبر حضرت جنگ ارقوب کے موقع پر حضرت سے وکرما رمض اللہ تارا ہو کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے شہیدوں میں دیکھا تو ہمارے چند بھائی ہمارا بھائی اور ہمارے دوست احباب نظر نہیں آ رہے تھے اندازہ یہ رکھا کہ شہیدوں میں نہیں کہیں بخبیوں میں پڑے ہوں گے جب جہاں پتا لگانے کے لیے جانے لگا تو کہتے میں نے ایک مشک اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے لیا تو ہو سکتا ہے کہیں زندہ مل جائے تو پانی پلانے کی لوگ آئے گی کہتے ڈھونڈتے ہی گیا تو میں نے دیکھا دھوپ میں زخمیوں کے اندر ہمارے پتا رات بھائی پڑے ہوئے ہیں اور بالکل آخری لگ رہے ہیں اور پانی دیکھ کر کے ان کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کیوں پانی کے میں جیسے نپک کر کے پانی پلانا چاہا کہ مشک کو کھول کر کے پانی اد میں کر پائے اور انہوں نے تو اپنا کھول بھی رکھا تھا لیکن اتنے پیچھے سے پانی اے اے اے کیا زخمی نے آواز لگائی کہتے ہیں اسی وقت ہمارے بھائی نے اپنے منہ کو بند کر لی ہاتھ رکھا اور آپ پہلے مجھے نہیں بلکہ ہمارے بات ہمارا مسلمان بھائی اس کو پانی پلا اکبر یہ کارڈ قائم ہو گیا کہتے ہیں آگے بڑھا تو اس کو جب پانی پلانا تھا اس کے بعد کہتے ہیں تقریباً سات آدمی صحابی ہمارے ساتھی گئے سات مسلمان اور ہر ایک کیسا تھا اور جب بھی پانی پلانا تھا اس کے بعد والے زخمی نے آواز لگائی کا ساتھنے کے پاس پہنچا کسی نے پانی نہیں دیا ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا کہ جب آخری پر پہنچا तो पानी چپانے کے پہلے پہلے انتقال کر گیا کیسے فورن میں تیزی کے ساتھ پڑتا کس کے بعد वाला شاید ابھی زندہ نہیں ہے وہاں پہنچا تو چکھا جو تھا وہ بھی پہ, اس کی بھی روح پرواز کر گئی کہتے سب کے پاس دوڑ دوڑ کر کے آیا اور سب اس کی روح قبض ہو چکی تھی اور آخر میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا سب سے پہلے جتنے پانی مانگا تھا کہتے اللہ جی کا سموہاں پہنچا تو اس کی بھی روح قبض ہو ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے نبی آپ دنیا کی دولت دیکھ کر کے ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے لیکن اللہ رقل آدمی نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ان عزیز الحقیب اللہ تعالی حکمت والا ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق اور اتحاد پر بڑا زور دیا ہے اور اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے آپس میں الفت و محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کالہ اور اس کے نبی نے ہر قسم کی تدبیر اختیار کی ہے اور ہر وہ عمل کرنے کا حکم دیا جس سے آپس میں الفت و محبت پیدا ہو جائے شراب کرنا آپ نے اللہ جی کے سفا کے کہتا ہوں تم لوگ جنت نکاسی نہیں ہو سکتے جب تک کہ موبن نہ بن جاؤ وہ تم میرو ہٹا تو ہاتھ ہو اور تم لوگ موبن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ نے تو آپ نہ کرنے لگو پھر آپ مایا ابڑا شہید ادا فالت کیا میں تم لوگوں کو وہ چیز بتاؤں اگر وہ چیز تم لوگ اپنا لو تو آپ اپنے محبت کرنے لگو گے ہم لوگوں نے کہا بڑا جا رسول اللہ تو آپ میرے ساتھ مایا ابسلام ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرے اور کس جتنا زیادہ سلام کرو گے اتنی ہی زیادہ سلام کی پر پچاس تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو با جماعت نماز پہنے کے لیے ہم لوگ واقع اللہ اکبر ذرا اس پر آپ نے کبھی غور کیا پہلے تو اللہ رب شہر نے خاندان اور قبیلے کو توڑنے کے لیے بچپنہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد ہمارے لیے تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ جب مسجد محلے میں رہے گی محلے اور خاندان کے سارے لوگ پانچ مرتبہ آ کر کے ملیں گے اور سب سنتی اور سب کرنے کھڑے ہوں گے اور وہ بھی اگر سب برابر کر کرنے تو اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے ایک فری ایک ابھی ریکاسا میں شاع رواتے ہیں ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ ان کا سینہ جو ہے سب کے باہر نظر آ رہا ہے آپ نے سب سی ڈی کرانی چاہیے لیکن اللہ لاہور پر کہنا آپ چاہیں گے اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ سا, سا باہر نکلا ہوا ہے آپ آس اور اسے طرح بولے اور سن لو نہ تصویر ارو بے خال پن خال پنو بھائی نہ یاد رکھو اگر تمہارے لیے ایک ہی شکل ہے اگر تم اتفاق اور اتحاد چاہتے ہو آپس میں دنوں کو جوڑنا چاہتے ہو اور آپس میں ان سخت محبت اور اتفاق اور, اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اپنی سفوں کو سیدھی رکھو گے اور مل جل کر کے کھڑے ہو گے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں سب کے اندر سیدھے نہیں رہو گے مل کے کھڑے نہیں ہو گے میں خال فن اللہ کا قروع دیکھوں تو مسجد کے باہر بھی اللہ تعالیٰ تم کو اتفاق نہیں نصیب کرے گا تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا یہ پچھتا نماز اور اتفاق اور اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے پھر ان ہر آدمی نے سات ردے میں ایسی نندا ٹانا چاہتا ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے جمعے کی نماز ادا کرے یہ چمے کی نماز ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک مختلف محلوں سے اکٹھا ہو کر کے یہ بھی میرے بھائیوں اختصاف اور اتحاد کا ایک ذریعہ ایک سبق ہوا کرتا ہے مختلف محلوں کے لوگ ہر ہفتہ جمعے کے دن دل اکٹھا ہو اور مل کے کھڑے ہو ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہو اور یہ بھی اتفاق اور اتحاد اور اقتبایت کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سال بھر میں پورے شہر کے لوگوں کو عید گاہ میں اکٹھا ہو کر کے اتفاق کی دعوت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اسی لیے سن روی داؤ کی حدیث ہے میرے بھائیوں ہر اللہ کے رسول نے ہم کو کرنے کا حکم دیا جس سے ہمارا امتحاد ہمارا اتحاد باقی رہے ہمارے دلوں میں محبت محبت پیدا ہو حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ شیخ امام ابو دل اور امام حاکم رہے اللہ ملا بسر صحیح نقل کرتے ہیں کہ نبی رحصاف ما بن سر معامل سناستی او واد اللہ معامل کر سناستی او واد اگر کسی جگہ کسی گاؤں میں کسی شہر میں کسی جنگل میں کن وادی میں اگر تین مسلمان بھی پائے جاتے ہو اور اگر وہ باجماعت اکٹھا ہو کر کے نماز ادا نہ کریں تو استحال شیطان آپ ہی ساتھ لو تین تینوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے شیطان مسلط ہو جائے گا کیوں انہوں نے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ جو اللہ تعالی نے پہنا کیا تھا اور نبی نے جو وقتہ نماز کو باجماز قائم کرنے کا حکم دیا تھا جس نے ہمارا اتفاق اتحاس اور آپس میں ان پر محبت پیدا ہو اس کو ان تینوں نے مل کے قائم نہیں کیا استحباد آ رہے ہی وہ شیطان آپ ان پر شیطان مسلط ہو جاتا پھر شیطان نے مسلب ہو گیا تو بڑی خطرناک تیل یاد بولنے سا فرمائی اکولو دیب نواز اکولو دیبو منل گرمی الخافی تھا آپ نے فرمایا جب تینوں تین جگہ ہو جائیں گے اکیلے اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تینوں کبھی ملیں گے نہیں ان کا اتفاق نہیں ہوگا ایک غیر کام نہیں ہوگی تو اللہ کا دوسری ساتھ ان پر شیطان بالک آ جائے گا کیوں آپ نے فرمایا بھیڑیا اس بکری کو کھا ڈالتا ہے جو اپنے ریور سے الگ ہو جائے ایک تو بکری چلانے والا چرواہ ہے اور سو بیس سو پچاس بکریوں کا ریور ہے اب وہ سو پچاس بکریوں کا چرواہا ہمیشہ لاٹھی لے کر کے بکریوں کے ساتھ رہتا ہے بھیڑیاں آتا ہے ان کو بھگاتا ہے ہر قسم کے نقصان اور خسارے سے بکریوں کو بچا لیتا ہے آخر ساتھ میں لیکن اگر کوئی بکری ایسی ہو جو اپنے آپ کو بڑی ہوشیار سمجھتی ہو اور بکری کے ریبن اور چرواہے کو چھوڑ کر کے دور جائے چلنے کے لیے آپ نے ساتھ کہ ایک بکری اگر تمام بکریوں سے اپنی چما اپنے ہاتھی اور اپنے امیر سے کنارہ میں سیخ کر کے جو کئی دور اگر اکیلے جا کے زندگی گزار رہی ہے اور چارہ چل رہی ہے آپ کے ساتھ میں بھیڑیا آئے گا نہایت آسانی تو اس کو کھا ڈالے گا چیڑ فار کے برابر کر دے گا جو اس بکری کو بھیڑے میں کیوں چیڑ فار کے برابر کر دیا اس کی وجہ سے, وجہ سے سلیر نہ اس کا امیر بچانے والا رہ گیا اور نہ اس کی جماعت اس کے ساتھ رہ گئی اچھا بھی طرح کی زندگی گزارنے والی بکری کو بھیڑیا برابر کر دیا کرتا ہے آپ سات رو اسی لیے جب کہیں تین آدمی بھی ہو اور جماعت نماز کے لیے کچھ نہیں ہوں گے جماعتی زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان پر مسلق ہوگا اور ویسے صحیح شہقان ان کو برباد کر دے گا جیسے بکری کو بھیڑیا برباد کر دیا کرتا ہے اس لیے آپ سات ساتھ کم بل جماعت یہ خبردار جماعت کو کبھی نہیں چھوڑنا جماعت کے ساتھ نبی گزارنا اور جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنا اور تنہا اپنے گھر میں نماز نہ پڑھنا بلکہ کے جماعت کمات مسجد میں آ کر کے ادا کرنا اللہ تعالہ ہم ہاں تمام لوگوں کو دیکھ بنائے سالح بنائے و بنائے قولیہ اللہ وہ سنگھ میں کرائے اکرو کو الحمد للہ وطف وسلم اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اللہ رب آل کی آئے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہر مومن مرد ہر مومن عورت ہر مسلمان ہر سرما ہو حکم دیتے فرمایا اے ایمان والوں تم سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ور سفر رکھو اور آپس میں پوٹ نہ ڈالو آپس میں اختلاف نہ ڈالو اللہ العالمین سب کو مل کر کے سارے امت کے لوگوں کو مل کر کے اپنی رسی پکڑنے کا حکم دیا حزل اللہ پکڑ لو حبر اللہ کا ایک مانا تو میرے بھائی کتاب اللہ ہے اور حضرت عبداللہ بن اللہ رضی اللہ تارا عنہ شاپ راتے ہیں حضب اللہ کے بعد کتاب اللہ بھی ہے اور حضر اللہ سے مراقل جماعت میں یعنی اکیلے زندگی نہ گزارو اختلاف نہ کرو بلکہ لوگوں کے ساتھ لوگ مل کر کے اتفاق اتحاد کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کر کے زندگی گزارو ورا سفر اور آپس میں اختلاف نہ کرو ود گرو نے تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں جدا جدا تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ حرم نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تم میرے بتی ہی اخبارات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئی اس لیے اس بھائی چارگی کو برقی رکھنا ہے میرے بھائیوں دنیا میں وہ روس ترقی کا سب سے بڑا سریہ اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا اس لیے اس ملک میں آپ رہتے ہیں سن انیس سو اکہتر سے لے کر کے جب سے اس ملک میں اتحاد قائم ہوا تقریباً انتالیس سال گزر رہے ہیں جو کچھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ اتفاق اور اتحاد کی برتر ہے خوشحالی مارو درن اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین لے ہر کسی کے جو نعمتوں سے روازا ہے اور جو ترقیاں دی ہر میدان کے اندر ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشحالی نصیب کی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ یعنی اتحاد کا امتفاس کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کو امتحاد و اتحاد پر بکان قائم رکھے اور چاہے مسلمانوں میں اختلاف تھے اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کو ختم کر کے ان کے ٹیوں کو بھی جوڑ دے جو میرے بھائی یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کا ادا ہوتا ہے اور اتحاد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے ہمیں اپنے گناہوں سے اپنی برائی نافرمانیوں سے ہمیں توبہ اتفاق کرنا چاہیے اور سارے لوگوں کو مل کر کے اتفاق اور اتحاد پڑا کر کے اللہ کی رشمی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے آج جو خوش آپ کے سامنے اس ملکوں کو کس ملک کے اندر نظر آ رہا ہے اور صرف اتفاق اور اتحاد کا حرکت ہے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر اللہ اپنا فضل و کرم کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے سارے بنائے روایت بنائے مدب سنت بنائے ہمارے اختلافات کو دور کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں متفق بنا کر دی ہماری بے کو دور کر دی ہمیں آپس کے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ایک دوسرے یہ قربانی کا جزوہ دے پیش کرنے والا قائم بنا دے ارحال ہم نے جو و سی میں ہیں ان کو سنت بنا دے ارحان عالمین ہم جو بیمار ان کو شکار عطا فرما اس ملک کے آواز کرنے والے اتفاق و اتحاد کرنے والے سب سے پہلے شیخ صاحب پھر ان کے ان کے بیٹے اور ان کی اولاد اور جو بھی اس ملک کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخلاق کا فرمائے وہی چیزیں کرنے کی توفیق بیچ دے جن کے امت کے لیے اسلام کے لیے بھلائی اور بہتری ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان تمام دینوں سے بچائے اور اپنے امن و امان میں رکھے جو محفوظ رکھے جو امت کے لیے اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہیں انہر عالمیر ان کے اخلاق کو قبول فرما اور خاص ہاں طور سے ساتھ میں شارکا شیخائے اللہ, اللہ رب روک کی حفاظت کرے اور ان کو بھی اللہ تعالی وہی آناد کرنے کی توفیق فرمائے جس میں اللہ کی گریدا ہو خسنوں کی ہو گاؤں کی ملک کی ملت کی اجلاس کی بہتوتی اور کامیابی ہو اللہ خود ظلم و والمسلمين والمسلمات إباد الله رهبكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيطاء بالقربى وينهاء عن القاشاء والمنكر والبن يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجم لكم واذكر الله تعالى أكبر